السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹوڈے وی ہیو او سیونٹینتھ لیکچر ہمارا یہ سترواں لیکچر ہے اور یہ کانٹینیوشن ہے سکسٹینتھ لیکچر کی میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سمرائز کر دوں کہ جی جو سکسٹینتھ لیکچر تھا اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے سیونٹینتھ لیکچر میں سکسٹینتھ لیکچر جو تھا بیسیکلی دیٹ واز اباؤٹ اسٹارٹنگ پروسیس آف نیو وینچر اس میں ہم نے انوویشنز کے بارے میں پڑھا اس کے ہم نے یہ پڑھا کہ جی آپ کی کیا فورسائٹڈنیس ہونی چاہیے اور مختلف فیکٹرز پڑھے جو کسی بھی پروجیکٹ کو لگانے سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے لیکن جو مین اس کا ایمفیس تھا دیٹ واز آن ٹو تھنگس کہ جی فیزیبلٹیز ریگارڈنگ دا مارکیٹنگ اینڈ فزیبلٹیز ریگارڈنگ دی ٹیکنیکل ایشوز تو یہ ہم نے دو مین جو فیزیبلٹیز کے سیکشن تھے یہ ہم نے کور کیے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں آج ہماری جو موجودہ سیونٹی ہے اس میں ہم نے تیسرا اس کا جو فیکٹر ہے جو پروسیس ہے ٹورڈز دی کنسپشن ہیونگ اے کانسپشن اور کانسپٹ آف انڈسٹری ٹو دا اسٹیج دیٹ یو میٹیریلائزڈ اور اس کو ایک فارم میں لے آتے ہیں میٹیریلائزیشن کی کہ وہ لگ جاتی ہے اور اس میں پھر مختلف problem ہیں جو پوسٹ آپریٹو ہیں پری آپریٹو ہیں اور آئیڈیاز کے دوران ہیں ہم نے وہ باری باری ڈسکس کرنے ہیں لیکن آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو شروع کریں گے ہم وہ فائنینشیل فزیبلٹی سے کریں گے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں یوں تو مارکیٹنگ فیزیبلٹی یا ٹیکنیکل فیزیبلٹی اپنی اپنی جگہ پہ بڑی دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں بلکہ اس چیپٹر کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے لیکن جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے چونکہ یہ بیک بون ہے پروجیکٹ کی اور وداؤٹ دی جو پروجیکٹ کا کانسپٹ ہے وہی وہ نہیں ہے اس لیے اس پہ جو ہم نے زیادہ ایک توجہ دینی ہے اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں آ, ڈسکس کریں گے اور یہاں میں گزارش کر دوں کہ ہمارا اس میں جو آ, ڈسکرپشن کا پورشن ہے ڈسکرائب پورشن ہے وہ زیادہ ہوگا تو لیٹس سی جی وٹ وی ہیو ان دیٹ فائنینشیل فیزیبلٹی مینیجر سے گزارش کی تھی تیسرا سیگمنٹ ہماری فیزیبلٹیز کے جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا پہلا میں نے گزارش کی تھی کہ ٹیکنیکل فزیبلٹی ہے مارکیٹنگ کی فیزیبلٹی ہے جو تیسری ہم فیزیبلٹی پڑھ رہے ہیں یہ ہے ہماری فائنینشل فیزیبلٹی دیٹ از دی موسٹ امپارٹنٹ بیک بون آف اے پروجیکٹ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس فائنینسز نہ ہوں گے یو کین ناٹ مٹیریلائز اے تو یہ ایک جس چاہے وہ لانگ ٹرم فائننسز ہوں یا شارٹ ٹرم فائنینسز ہوں یا اکوٹی ہو جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کے terms ہیں ان کے بغیر کسی بھی پروڈکٹ کا جو تصور ہے وہ ایک نان ریئلسٹک سی چیز رکھتی ہے تو لیٹ سی جی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اٹ سب سے پہلے جی ڈیٹرمیشن آف ٹوٹل فائنینشیل ریکوائرمنٹ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جی یہ کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو اس کی ڈیٹرمیشن کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو واقعی ہی پیسے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈو یو ریلی ان نیڈ اف فائنینس جب ہم فائنانس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہم فائنانس کی بات کر رہے ہیں بوروئنگ کی دو قسم کی فائنینشیل پرپوزلز ہوتی ہیں ایک سیلف فائنینسڈ ہوتی ہیں جو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص اپنے ذاتی سرمایے سے جو اس کی سیونگز ہوتی ہیں یا جو اس کی کشری اور وینچر سے اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے یا فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں مل کے وہ ایک پول فنڈ بناتے ہیں تو اس میں کسی بھی جو تجارتی ادارہ ہے یا کوئی بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے اس کی مدد نہیں لی جاتی تو بیسیکلی جو, جو کانسیپٹ ہے فائنینسنگ کا اس کے ٹو سیگمنٹس ہیں ایک سیلف فائننسنگ ہے اور ایک بورنگ ہے بورنگ جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہوتی ہے بینکس ہیں ڈی ایف آئیز ہیں لیزنگ کمپنیز ہیں ان کا کمبینیشن کامبینیشن بنتا ہے مختلف لونز ہیں ان کی شرح جو ہے سود کی مختلف ہے اس میں پھر ایک اگین ہم آنے والے جو اس میں پڑیں گے چیپٹر اسی چیپٹر کے اندر کہویٹی جی انوالو ہو جاتی ہے کہ ایکویٹی کیا ہے تو سب سے پہلی جو اس میں ایڈوانٹیج ہے سیلف فائننسنگ کا ہم اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس اپنا اتنا سرمایہ موجود ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سرمایہ کو اچھی طرح سے استعمال کر کے اس کو ایک اچھے وینچر میں کیپٹلائز کر سکتے ہیں اور آپ کے جو پیرامیٹرز آپ نے جو اس کے گولز بنائے ہیں وہ سارے آپ کے خیال میں آپ میٹ کرتے ہیں ٹیکنیکلی اور اس کی مارکیٹ کے لحاظ سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پریویس اپنے لیکچر میں جو اس کے ڈیسائیڈ کیے تھے سینسٹو ایشوز اگر آپ سارے سمجھتے ہیں جی کہ وہ ایشوز آپ نے کور کر لی ہیں اینڈ یو آر ناٹ آپ کی شارٹ سرٹیڈنس نہیں ہے آپ کوئی آبس نہیں ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں اور پوری ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ اس کو کنسیو کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ سب سے بہتر ہے کہ اپنی فائنینسنگ جو ہے اس کو استعمال کریں یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے اٹ از ناٹ مائی پرسنل اوپینئن تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پروجیکٹ کا ہے جو کاسٹ وہ بہت تھوڑی پڑتی ہے یو don't have to پے دی ہائی کاسٹ فار یور فائنینشل جو انٹرسٹ چارجز ہیں یا آپ کی جو لیٹ فیس خدا ناخواستہ سم سم ٹائم آپ کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر سرچارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں پے کرنے پڑتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی جو پروجیکٹ کی آپ کاسٹ ویلیویشن کرتے ہیں تو ایسٹس میں جب آپ آتے ہیں اور اس کو پھر جب آپ پروڈکٹ پہ لاتے ہیں تو اس میں جب ایک سیگمنٹ جو ہے میجر سیگمنٹ فائنینشیل کاسٹ کا وہ جب نگیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وہ بڑی فیزیبل ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس جو کمپٹیشن کا ایج ہے یعنی مقابلے کی جو آپ کی سطح ہے وہ دوسروں سے تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو بینک سے پیسے لے کے آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں لیکن اف اٹ از انویٹیبل آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو, تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہم نے شور کرنی ہے وہ میں آپ سے از کر دوں اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے جی کہ جب ہم بورنگ کرتے ہیں تو ایک چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرح ایک ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو ڈیٹ وہ پیسہ ہے جو آپ کو کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا آپ کو کوئی بینک یا آپ کا کو کوئی ادارہ لیزنگ کا یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو آپ کی ریکویسٹ پہ اف یو ہیو اے فیزیبل پروجیکٹ اینڈ اف یو ہیو پراپر ڈاکومنٹیشن اف یو ہیو سیکورٹی ڈاکومنٹیشن تو آپ کو دیتا ہے ایکوٹی وہ پیسہ ہے جو آپ اپنا ذاتی سرمایہ ایک اسٹیک لگاتے ہیں اپنی ذاتی سرمایہ اس بینک کے ساتھ مل کے بینک آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جناب کہ اگر ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو یو آلسو کم اپ ودھ یور منی تاکہ دونوں کو اپنے اپنے جو ہے احساس ہو کہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کی جو جب پرسن انویسٹمنٹ اس میں ہوگی بورنگ کے ساتھ تو آپ کا جو سینسٹیوٹی لیول ہے ریگارڈنگ دی اپروچ ٹوڈس مینجنگ دی پروجیکٹ اینڈ دی مارکیٹنگ اور اپنی جو محنت ہے نیچر دی وہ بڑھ جائے گی تو ایکویٹی میں پھر ایک ریشو ہوتی ہے جو ڈیٹ اکوٹی ریشو جس کو ہم کہتے ہیں سم ٹائم گڈ اولڈ ڈیز اٹ واز ٹوینٹی کہ بیس پرسینٹ آپ پیسہ لگائیں ایٹی پرسینٹ بینکس لگا دیتے تھے اف یو ہیو اے پروجیکٹ آپ کے فیکٹرز اچھے ہیں تو آج بھی شاید یہ شرح کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے لیکن نارملی اٹس تھرٹی سیونٹی یعنی تھرٹی کی ایکویٹی ہوگی اور 70% جو ڈیٹ ہے اس کی شرح ہوگی جو بینک آپ کو دے گا بٹ اف یو ہیو پور اس میں آ ہیں تو اگر خدا نخواستہ آپ کی جو سیکیورٹیز ہیں جو بینک کو اپنے یا ٹینجیبل ایسٹس ہیں جو بینک کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیونکہ بینک آپ کو کیش دے رہا ہے تو اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے تو بعض اوقات بینک یہ ریکویسٹ کرتا ہے اپنے کلینٹ سے جی کہ میں اس ریشو کو ریوائز کروں گا آپ اس کو سکسٹی فورٹی کر لیں تاکہ آپ کی اسٹیکس زیادہ انوالو ہو جائیں آپ کی اسٹیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے یعنی مے وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرے کہ آپ فورٹی پرسینٹ ایکویٹی کے ساتھ آئیں اور ہم جو ہے وہ 60% پرسینٹ ڈیٹ دیتے ہیں تو اس میں یہ میں گزارش کروں کہ ایکویٹی جتنی آپ کی بڑھتی ہے آئی مین افکوس دیٹ از ود ان یور ریسورسز جتنی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اتنے لگانے ہیں لیکن جتنی جتنی ایکویٹی بڑھتی ہے اسی طرح آپ کی جو نیٹ ویلو ہے پروجیکٹ کی وہ بڑھ جاتی ہے نیٹ ویلو یہ ہے کہ آپ جب ٹوٹل لائبلٹیز میں سے اپنی جو نکالتے ہیں جب اپنی پرسنل پیسہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو آپ کے ان ہینڈ کیش ہے تو نیٹ اس کا جو نکلتا ہے وہ آپ کی ایکوٹی رہ جاتی ہے پیچھے تو اس لیے ایکوٹی کا ارینجمنٹ ہونا کسی بھی بورنگ انسٹیٹیوشن میں جانے سے پہلے یو میک اٹ شیور کہ جی آپ کو واقعی ضرورت ہے کہ نہیں سیکنڈ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کی نیچر کیا ہے تھرڈ کہ آپ uh, تھوڑے سے اگر اف یو کین افورڈ ٹو میں تھوڑے سے ضرور مد رکھیں کہ جب آپ ایک بینک کے پاس یا کسی انسٹیٹیوشن کے پاس پیسے کے لیے جائیں گے تو نیچرلی آپ کو اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ پلچ کرنا پڑے گا اور وہ اس کے اوپر بینک کا چارج ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کل کلا کو ان کے پیسے واپس نہ کر سکیں تو ان کو قانونی حق یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے سم ٹائم پورے کے پورے کے آپ کے مالک بن جائیں تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں لیکن اگر آپ ان ٹائم ری کرتے ہیں آپ کی اچھی بینک سے ٹرمز ہیں تو لوگ سالہ سال تیس تیس بتیس پینتیس پینتیس سال کے ریلیشنشپ لوگوں کے بینک سے بنے ہوئے ہیں اور یہ کوئی ایسی جو ہے یہ کوئی آؤٹ آف روٹین بات نہیں ہے بہرحال یہ چونکہ ایک ہمارا امپارٹینٹ ایشو تھا اس میں اس کو ڈسکس کرنا تھا تو میں نے آپ سے یہ گزارش کر دیٹ سی جی what نیکسٹ we have uh, in this regard with us financial requirement اسٹیٹمنٹ یہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے آپ کو کہ اصل میں آپ جب شارٹ لسٹ کرتے ہیں ایک لسٹ بناتے ہیں کہ کتنے سرمایہ کی آپ کو ضرورت ہے کس کس ہیڈ میں کس کس مد میں آپ کو کتنا کتنا پیسہ چاہیے اس کے لحاظ سے پھر آپ جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ کی اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں بفور یو گو ٹو ا فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ نے کسی بھی ادارے سے جب یا پرائیڈ کاسٹ آپ نے ٹوٹلی جو ہے اس کو اگر ڈیٹرمن کرنا ہے تو پہلے آپ ایک سٹیٹمنٹ بنائیں گے کہ جی میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں جب آپ کی ریکوائرمنٹس بن جائیں گی تو اس کے بیس پہ آپ کی پروجیکٹ کاسٹ نکلے گی اور پرائیٹ کاسٹ کے بیس کے اوپر آپ کی بینک جو ہے اف یو آر گوئگ فار بورنگ ناٹ سیلف فائنسنگ تو پھر وہ آپ کی ڈیٹ اکوٹی ریشو جو ہے وہ ڈیسائڈ کرے گا تو لیٹ سی کس طرح سے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے جو ہماری فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا ہیڈس ہیں اور کیا کیا ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے انشیل جی. ایکسپینسز یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ سلائیڈ کے اندر جو پیریڈ ون اور پیرڈ ٹو ہے یہ ہم نے اس لیے خالی چھوڑا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس کو سکس منتھلی کرتے ہیں ڈیٹرمین باز کا سرکل تھری منتھس کا ہے بٹ نارملی اٹ از این کیونکہ کسی بھی کمپنی کا جو کلوزنگ ایئر ہوتا ہے جس کو ہم ایک فائنینشیل ایئر کہتے ہیں تو وہ ایک سال کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو اس میں چونکہ پری آپریشنل چارجز ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کا اس پیریڈ کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے اور یہ ویریبل پیریڈ کے اندر آتی ہیں یعنی ان کا جو ویریشن آف آ نیڈ آف دیٹ منی اس کی تھوڑی سی انسرٹنٹی ہو سکتی ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے غیر یقینی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے جو اس میں پیریڈز کا ٹائم پیریڈس کا, کا جو ہے کالم ہے اس کو ہم نے بلینک رکھا ہے لیکن یو شوڈ کیپ ان مائنڈ ریکوائرمنٹس کے مطابق ہر پروڈکٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کی بلانگ کے مطابق اس کا ٹائم بار چارٹ بنتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے پھر یہ جو پیریڈس کا ہے جو کالم اس کو فیل کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس لیے ہم نے اس کو جو دانستن اس کو فیل نہیں کیا تاکہ ہم آپ کو یہ رہنمائی کے لیے یہ چھوڑ دیں اور آپ کو بتائیں کہ کس طرح پھر آگے لوگ کو اپنی زیات کے مطابق جو ہے آ, یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہیڈ ہے جی وہ ہے انیشیل ایکسپینسیز اب انیشل ایکسپینسز کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں ہیں آپ انہیں پریوپریشن ایکسپینسز بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں ریسرچ ایکسپینسز بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں وہ ایکسپینسز بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو اسٹارٹنگ فرام کنزیوم این آئیڈیا ٹوڈ گوئنگ ٹو کنسلٹینٹ اینڈ ریکویسٹنگ him فار فیزیبلٹی یا آپ اپنے اینڈ پہ خود انفارمیشن اور ڈائٹا بیس اس کا کلیکٹ کرتے ہیں کسی پرائیٹ کا آپ اس کے لیے پھر کوئی کمپنی بناتے ہیں کمپنی بنا کے اس کی مختلف پھر قسمیں ہیں کمپنی کی تو اس کے لیے پھر آپ کو لیگل چارجز دینے پڑتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کو کچھ آفس اسٹیبلش کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو کچھ فیزیبلٹیز بنانی پڑیں گی جو ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر اپنے گزشتہ لیکچر میں کیا ہے اور انیشل ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ ایک بہت ضروری سیگمنٹ ہے اس کو سٹارٹنگ جو ہے کیپٹل کہتے ہیں تو اس کے بغیر جو ہے کسی پروجیکٹ کا لگنا اٹس ناٹ پاسبل جب تک آپ کے پاس سٹارٹنگ کیپٹل جو ہے وہ نہیں ہے سیکنڈ ہے ایکسپینس ان پروڈکٹ آپ نے ایک پروڈکٹ چوز کر لی ایکس کوئی پروڈکٹ ہم کہتے ہیں جی آپ نے ایکس وائی زیڈ ایک پروڈکٹ چوز کر لی اب اس کی ڈیویلپمنٹ کا مسئلہ ہے آپ نے پہلے اس کے ٹرائل رنز کرنے ہیں آپ نے اس کی را مٹیریل کے سورسز دیکھنے ہیں میبی آپ کو اس سے پہلے اس کا کسی اور سورس سے ایکسٹینڈر سورسز جو ہیں استعمال کر کے آپ کو پروٹوٹائپ بنانا پڑے پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے جی ایک تو فنش گڈ ہوتی ہے فائنلی جو کہ مارکیٹ میں جاتی ہے اس کے ساتھ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ٹائم اسی چیز کو ایک رف فارم میں انفینشڈ فارم میں ہم اس کی ایک رف جو ہے وہ شیپ بنا لیتے ہیں جو کہ فنکشنل تو پوری طرح سے ہوتی ہے مے بھی اس کے کاسمیٹکس جو ہیں وہ نیچوکے مارکیٹ میں اس کو لے کے نہیں آنا ہوتا وہ آپ پہ ذاتی تجربے کے لیے ہوتی ہے اس, کے, اس میں کاسمیٹکس کی جو ویلیو ہے کاسمیٹک ویلیو وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس کے فنکشن جو ہیں وہ پوری طرح سے اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے ایکچول پروڈکٹ کے ہونے چاہیے تو سم ٹائم اس کے لیے آپ کو ڈائز بنوانی پڑتی ہیں سم ٹائم آپ کو اس کے لیے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے مختلف انجینئر سے جی کہ ہمیں اس کا یہ حصہ بنا دیں چونکہ اس میں میس پروڈکشن نہیں ہوتی آپ نے جب پروجیکٹ لگانا ہے تو میں بی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جی فرض کیا ہم کوئی ایک پلاسٹک کمپوننٹ کی انڈسٹری دگا رہے ہیں تو ہم پہلے جی اس کے لیے پروٹو بنانے کے لیے ہم کہیں گے جی کہ آپ اس کی ایک ڈائی بنائیں ڈائی بنانے کے بعد آپ کسی مشین والے کے پاس جائیں گے اسے کہیں گے جی کہ میں اس کا اس مولڈ کو جو ہے وہ فل کروانا چاہتا ہوں میں بی اس کے بعد آپ اس کو یو گو ٹو لیبورٹری فار ٹیسٹنگ اس ویریس ایشوز کے جی اس میں uh, اس کی ٹینسائز اسٹرینتھ کیا ہے اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے اور اس کا بریکنگ پوائنٹ کیا ہے اس کی ٹالرنس ٹوڈز ٹیمپریچر کیا ہے ہیٹ میں اندر اس کی ٹالرنس کیا ہے اس کی سسپیکٹڈ جو لائف ہے وہ کتنی ہے اور کیا یہ میرے جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے جس کمپونیٹ کو میں بنا رہا ہوں اس کے, یا جس کے کمپونیٹ کے ساتھ اس نے میچ کرنا ہے اس کے ساتھ ملتی ہے کیا جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی ڈیمانڈ ہیں مارکیٹ کی جو ایگزسٹنگ اسی ایریا میں اس کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے اور اسٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہے تو جو ڈیویلپمنٹ کاسٹ ہے کسی پروڈکٹ کی یہ بے شک کافی زیادہ سم ٹائم ہوتی ہے لیکن یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ آپ کو پے کرتی ہے اف یو ہیو اے گڈ آف پروڈکٹ تو وہ آپ کو ان دا لانگ رن بہت ہی منافع بخش ایک ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ وہ کمزوریاں جو میس پروڈکشن میں آپ کو سامنے آنی ہوتی ہیں وہ ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ ساری کی ساری کور کر لیتے ہیں پروٹوٹائپ ماڈلز بنا کے اور یہ ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے تو یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ جب آپ فائننسنگ کو دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو اس وقت اویلیبل منی ہے اس میں ہمارے پاس یہ سیگمنٹ موجود ہے یہ مد موجود ہے جس کے اندر ہم پروجیکٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یا اس پروڈکٹ کو جو ہم نے بنانی ہے اس کی ایک جو پروٹوٹائپ جو ہے جو ماڈل ہے اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس سفیشنٹ پیسہ موجود ہو لیٹس سی دی نیکسٹ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے جس میں وہ ہے لیگل ایکسپینسز جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم جب کوئی ادارہ بناتے ہیں تو کمپنیز کی مختلف فارمز ہیں میں آپ کو گزارش کر دوں uh, یہ بیسیکلی تو کارپوریٹ لا کا سیکٹر ہے لیکن ہم طرف جس جسٹ برڈ آئی ویو ایک ہم تیرانہ سا اس کا جائزہ لیں گے کہ جی لیگل ایکسپینڈیچر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی نیچر کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے جب آپ کو کمپنی بناتے ہیں تو اس کی بیسیکلی جو اقسام ہمارے ہم روج ہیں ایز پر آر لاس ایک تو پروپرٹر شپ ہے جس میں ایک بندہ ہی کمپنی کا مالک ہے اور وہی اس کا ہولی سولی انچارج ہے نارملی انڈسٹریلائزیشن میں جب آپ لون کے لیے جاتے ہیں تو کم شرح ہوتی ہے ایسے انڈسٹریز کی جہاں پہ سول پروپرٹرشپ کو سوپرائٹرشپ so, زیادہ تر ریٹیلنگ بزنس میں اور ایسی انڈسٹریز میں ہوتی ہے جو ہیریٹیج کے طور پہ خاندانی ایک انڈسٹری ہوتی ہے جو وراثتن چلتی رہتی ہے زیادہ تر جو اس کا نائنٹی پرسینٹ ٹرینڈ ہے وہ ایسی انڈسٹریز کا ہے پھر آپ ہے سیکنڈ جو دیٹ از پارٹنرشپ کا سر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں وہ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ لکھتے ہیں اس کو ہماری جو کمپنیز ایکٹ ہے اس کے مطابق جو اس کو رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں اور اس جو ڈیڈ ہے آپ کی جو معاہدہ ہے اس کو وہ گورنمنٹ کے اندر اس کا اندراج کرا دیتے ہیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف فی جو ہے اس کے لیے پے کرنی پڑتی ہے تیسری جو قسم ہے وچ از انڈر دی آسپس آف منسٹری آف فائنانس دیٹ از دی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جس میں باقاعدہ سے ایک آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم بنتا ہے کمپنی کے اگر و مقاصد بیان کیے جاتے ہیں اس میں ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ڈائریکٹرز کا پورا بورڈ ہوتا ہے بورڈ اپنے فیصلوں کے لیے یعنی ایک قوانین مروج کرتا ہے کمپنی کا ایک چیف ایگزیکٹو یعنی افسر ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے اس کا ایک چیف اکاؤنٹنٹ آپ کو اپائنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو سرٹن ایک آتورائز کیپیٹل اس کا فکس کرنا پڑتا ہے ایک پیڈ اپ کیپٹل میں ان ٹرمز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑوں گا کہ یہاں پہ ان ہے ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں صرف آپ کے میں جو سہولت کے لیے ان کو تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں اس لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن اس کی آپ کو ڈیفینیشنز جو ہیں ڈیفینیٹلی ملیں گی اپنے ان جو ہینڈ آوٹس میں تو یہاں پہ میں گزارش کر دوں کہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کی پھر آگے سے اقسام ہے اچھا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں یہ آپ کا مینڈیٹری ہے کہ آپ ایک چیف اکاؤنٹینٹ اپائنٹ کریں ایک آپ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ اپوائنٹ کریں جو آپ کی جو این ہے جو ٹیکس uh, کی ساری اسٹیٹمنٹس وغیرہ اس کو انٹر کریں تیسرا جو ہے لیگل ایڈوائزر کی اپوائنٹمنٹ اس کے لیے ہے. پھر اگین پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جو کہ ایک سرٹن سرمایہ ہاتھ سے جب آپ کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ رجسٹرڈ ان پبلک جو لمیٹڈ uh, کمپنی uh, جو کہ سٹاک چینج میں رجسٹرڈ ہوتی ہے لیکن یہ ایک لیٹرس سٹیج پہ ہے بناپلائز کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے تو یہ ایک لیٹرس اسٹیج پہ ہے اس کے بعد ایک اور فارم ہے جو نسبتاً کم رائج ہے لیکن بہرحال اٹ از ون کائنڈ آف کمپنی جو کہ کوپریشنز بنتی ہیں مختلف کوآپریٹیو سوسائٹیز بنتی ہیں بیس بندے یا تیس بندے مل کے ایک کوآپریٹیو سوسائٹی بنا لیتے ہیں جسے امداد باہمی کی تنظیمیں کہتے ہیں اور وہ جا کے جو مختلف ادارے ہیں کوآپریٹیو uh, بینک ہے ان کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان سے uh, جو ہے وہ uh, اپنی uh, جو مالی معاونت ہے اس کی درخواست کرتے ہیں اس میں پھر جو آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ چاہے یہ سور پرٹرشپ ہے چاہے یہ پارٹنرشپ سن ہے چاہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو کچھ رجسٹریشن ہیں جو آپ کو ضرورت ہے جس کی جیسے ٹیکس ہے یو اینڈ کمپنی آپ کو ٹیکس کا لیے وہ کرنا پڑے گا پھر آپ کی پیٹنٹ uh, جو ہے آپ کا جو نام ہے اس کی رجسٹریشن ہے پھر آپ کو سیل ٹیکس اگر اپلیکیبل ہے آپ پہ تو اس کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہے پھر آپ کی جو مختلف ہیں جو اگر ایکوٹی پارٹیسپیشن ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے ثبوت مختلف جب قانونی ہیں آپ کے اپنے پیسے کی جو اس کا سورس ہے اس کو ٹیکس اتھارٹیز کو دینا یعنی بے شمار ڈپارٹمنٹ سے جو انوالو ہوتے ہیں ایک لیگل ایشو کو سیٹل کرنے کے لئے اگر آپ زمین خریدتے ہیں تو پھر اس کی رجسٹریشن کا خرچ ہے زمین کو خریدنے کا لیگل ایکسپینڈیچرز کی کوئی ایک ہنسی ایک تعداد ہے جو آپ کو شروع میں اس کے لیے ایک مختص کرنی پڑتی ہے رقم مخصوص کرنی پڑتی ہے ایک رقم کہ جی لیگل ہیڈ میں ہمارے یہ اخراجات آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ہے پروڈکٹ ٹیسٹنگ ایکسپینڈیچر ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ گزارش کی تھی جی کہ جب آپ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ لگا رہے ہیں جس میں آپ کی سٹیکس انوالو ہیں اینڈ مے بی آپ کی ایکوٹی انوال ہے سم ٹائم اف اٹ از سیلف تو آپ کی پوری کی پوری ہنڈریڈ پرسینٹ انوالو لیکن جہاں پہ ایون فائنینسنگ بھی, even بھی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ذمہ داری سیلف فائننسنگ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری پہ کسی بینک نے آپ کو یا کسی انسٹیٹیوشن نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں اور آپ اس کے محافظ ہوتے ہیں اس کو واپس کرنا آپ کا قومی اور ذاتی اور ایز اے بزنس مین ایک فرض ہے تو آپ نارملی پیپل ایکٹ مور سینسٹیو مور سینسٹبلی ان دیٹ کیس تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کو آپ ٹیسٹ ضرور کریں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے مختلف میتھڈز uh, ہیں کچھ ڈسپلےز uh, ہیں کچھ آپ اس میں لیبورٹری چیکنگز ہیں کچھ آپ اس کی ایک مارکیٹ uh, ریسرچ کر لیتے ہیں جی کہ دکھا کے کہ جناب یہ ہماری پروڈکٹ چل جائے گی یا پھر آپ سرویز کروا لیتے ہیں اپنے جو کنزیومر آپ کا جو سیکٹر ہے اس میں آپ سروے کروا لیتے ہیں جی کہ جی کیا یہ ہماری جو پروڈکٹ ہے آپ خریدیں گے اسے آپ کو پھر گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مختلف ایسوسی ایشن ہیں چیمبر آف کامرسز ہیں ای پی بی ہے ایکسپورٹ پروموشن بیورو اس طرح آپ کے مختلف ادارے ہیں سپیڈا ہے اسمال انڈسٹریز کے ادارے ہیں جن کے اپنے ڈسپلے سینٹر اور ڈاٹا بیسز موجود ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کچھ فگرز دینے میں اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ جو اسی صنعت کے اندر متعلقہ لوگ ہیں جن کا تجربہ آپ سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے اور آلریڈی فیلڈ میں اف یو I mean, اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں تو یہ بھی ایک ٹیسٹنگ میں آ جاتا ہے کہ آپ ٹرائلز اور ٹیسٹ جو ہیں وہ پہلے کر رہے ہیں تاکہ جب آپ پورا پیسہ لگا چکے تو یہ نہ ہو کہ کہیں پہ کوئی سکم کو ڈیفیشینسی رہ جائے اور آپ جو ہے بعد میں اپنے پروجیکٹ میں وہ آپ کی کوئی فیلور خدا نہ نخواستہ اس کا جو ہے وہ سبب بنے تو پروجیکٹ میں جو ٹیسٹنگ ہے that is a very important head اور اس کے لیے ہمیں جب ہم ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پیسہ رکھنا ایک لازم و منظم جزو ہے بلکہ لازمی جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کی اسی ٹیسٹنگ کے اوپر پورا اسٹرکچر کڑا ہے مارکٹنگ کا اور آپ کی سکس کا اس لیے اٹ از ویری امپارٹینٹ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی وٹ وی ہیو مارکیٹ اینڈ ٹیکنیکل فیزیبلٹی ایکسپینڈیچر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ مارکیٹ آپ نے جو کرنی ہے اس کے لیے آپ کو سروس کی ضرورت ہے آپ نے فیزیبلٹیز بنوانی ہے ٹیکنیکل ایز ویل ایز مارکیٹنگ فیزیبلٹیز کنسلٹینٹس کو ہائر کرنا ہے جی کیا ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں چل جائے گی وہ ان کی اپنے میتڈز ہیں کے وہ اس کو مختلف طریقے سے دیکھیں گے کہ جی کس طرح ہم ان کو چیک کریں دے آر کو ویل کوالیفائیڈ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا میتھڈز ہیں اور آپ کو وہ ایک ضرور ایسی ایک دے دیتے ہیں فگر دے دیتے ہیں ایک ایسی ایک کنسپشن دے دیتے ہیں جس سے کم سے کم آپ اس قابل ہو جاتے ہیں یہ اندازہ لگانے کے کہ میری جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اس کا ریسپانس کیا ہوگا اور آج در اٹ ول بی اے گڈ پروڈکٹ اور یا وہ آپ کو شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ سوری جی اس میں نہ جائیں لیٹس گو فار سمد اے بینچر تھوڑا سا آپ اور جو ہے وہ اپنی جو ہے برین اسٹامگ کر لیں مارکیٹ ریسرچ کر لیں اور ہم لیٹس گو فار سم ادر پروجیکٹ پھر جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ٹیسٹ مارکیٹنگ ہے اور اس میں آپ پروٹوٹائپ بنانا ہے اس میں آپ نے شاید آپ کو سیمپل فری دینے پڑے لوگوں کو پھر آپ کو شاید ڈسپلے کسی ایگزیبیشن میں کرنا پڑے اس کی اسٹال وغیرہ لینا اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا تو یہ سے اخراجات ہیں تو یہ بھی اسی ہیڈ کے اندر آتے ہیں پھر ہے جی مس لینیس ایکسپینڈیچر جنہیں ہم متفرکات کہتے ہیں یعنی ایسے ایکسپینڈیچر جو ہم ان کو اگر ہیڈ وائز دیکھنا شروع کریں تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مناسب سا ہے آپ کے پیری آرڈیکلز ہیں آپ کے نیوز پیپر روز آپ بڑھتے ہیں آپ کی جو ہے کھانے پینے کا اخراجات ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے جو لوگ مختلف آتے ہیں آپ کے انفورسین اخراجات ہیں خدا نخواستہ کو مشین ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک دم سے کوئی باہر سے یا پاکستان سے کوئی نیا لینا پڑتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کو کوئی ماڈیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں انفورسین میں کوئی آ, بارش آندھی طوفان خدا نہ نخواستہ کوئی ایسی کوئی آفت آتی ہے جسے کوئی حصہ گر جاتا ہے وہ آپ کو ملانا پڑتا ہے یا آ, کوئی ایسے میں نے جیسے گزارش کی چینج ان لا جو ہے وہ آ جاتی ہے جسے آپ کو اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے اور وی ہیو این ٹرم جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے میں آپ کو اس کے بارے میں آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو بڑی خصوصی توجہ سے پڑھیں گے دیٹ از فورس میور فورس می یور ایسی چیز ہے جی کہ uh, something تھنگ وچ از بیانڈ یور کنٹرول جیسے خدا نخواستہ یہ ابھی سونامی کا ایک واقعہ ہوا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس طرح کوئی ززلہ کوئی ناگانی آفت کو جنگ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کے لیے آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ سب اللہ تعالی کے کام ہیں اور ان کو یہ ہماری ہمارے بس میں نہیں ہیں یہ چیزیں تو اس کے لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہے آپ ایک فنڈ ضرور رکھتے ہیں جس کو متفرقات کا ہیڈ کہتے ہیں یا انفورسین ایکسپینڈیچر کا ہیڈ کہتے ہیں اور اس میں آپ ایک تھوڑی سی رقم پول کر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر انکسپیکٹڈلی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کوئی دقت کا سامنا ایڈ ڈی لینڈ سامنا نہ کرنا پڑے جی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں فکس انویسٹمنٹ فکس انویسٹمنٹس کیا ہے جی آپ کے ایسی انویسٹمنٹس جو کہ یا تو ایسی فارم میں ہیں کہ وہ مشینری ہے آپ کی ایک جگہ پہ فکس ہے یا آپ کی بلڈنگ ہے دیکھیں جب آپ پروجیکٹ شروع کریں گے تو دو قسم کے انویسٹمنٹس ہیں ایک ہیں جو انویسٹمنٹ جو فکس نہیں ہیں فلوٹنگ انویسٹمنٹس ہیں آپ کا پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں گئی ہے اس کی جو ہے آپ کے رسیویبلس ہیں آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے لیکن کچھ ایسی ہیں انویسٹمنٹس جو بالکل فکس ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کا بیس بنتی ہیں میں آپ کو, آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جگہ خریدی لینڈ ایکوائر کی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بلڈنگ بنائی بلڈنگ بنانے کے بعد آپ نے اس کی مشینری اس کے اندر فٹ کی آپ نے اس میں الیکسٹی کا کنیکشن لیا آپ نے اس میں گیس کا کنیکشن لیا آپ نے اس کے اندر اپنے جو مختلف سٹاف ہے اس کے لیے کوارٹرز بنائے آپ نے اس کی فنشنگ کی آپ نے اس کے اندر جو مختلف ایکسیسریز ہیں وہ کی فائر فائٹنگ سسٹم لگوایا جو اگر افٹ ریکوائرڈ تو اس کے اندر میں بھی آپ کو سارٹ sort آف of, uh, کوئی ایئر کا سسٹم ایئر کنڈیشنگ کا یا ون وے ایئر کا سسٹم کرتا تو یہ ایسے انسٹالیشن ہیں جو کہ فکس ایکسپینڈیچرز میں آتی ہیں فکس ایکسپینڈیچر نارملی جو کاسٹ کا میجر سیگمنٹ ہوتا ہے وہ فکس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کور اس کے اندر ہوتا ہے تو دی آر آلسو ٹینچیبل ہم نے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں جو قابل گرفت جو جنہیں کہتے ہیں کہ جی, نظر آتا ہے فیزیکلی فیزیکل ایسٹ کے تو اس کے اندر میں نے جیسے گزارش کی کہ سب سے بڑا ہیڈ جو ہمارا ہے کسی بھی فائنینشل سٹیٹمنٹ کے اندر وہ فکس انویسٹمنٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں آپ کا میجر سیگمنٹ یعنی لینڈ بلڈنگ اور جو مشینری ہے اور اس کے ساتھ جو الائیڈ فیسلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اسی انویسٹمنٹ کے اندر آتی ہیں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا یہ اسی کی ایکسپلیشن ہے جی فکس ایکسپینڈیچر کی جس میں بلڈنگ ہے اکوپمنٹ اینڈ مشینری ہے اور اس کے بعد پیٹنٹس ہیں پیٹنٹس کیا ہے جی کہ مثلا آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی آپ نے اس کا نام اے بی سی رکھ دیا تو آپ لازمی یہ چاہیں گے جی کہ ایک تو آپ کے نام کو کاپی کوئی نہ کرے اور دوسری آپ کی پروڈکٹ کا جو نام ہے اے بی سی اس کو کوئی کاپی نہ کرے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جس کو جو ٹریڈمارک لا کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیٹنٹ جو ہے اس کو رجسٹر کرا دیتے ہیں اور وہ جو ہے اگر آپ کو اویلیبل ہے یعنی کسی پہلے یہ چیک کرنا پڑتا ہے جی کہ آپ کا پیٹنٹ ایسا تو نہیں کہ آلریڈی کسی کے استعمال میں ہے یا یو آر گوئنگ فار اے نیم وچ از آلریڈی ایگزٹنگ تو اس کی چیکنگ کے بعد آپ کا وہ جو پیٹنٹ ہے آفٹر پیمنٹ آف اسنٹ فی وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ امیٹیشن نہیں کر سکتا اس کی کوئی اس کو امیٹیٹ نہیں کر سکتا اس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا تو یہ بھی جو پیٹنٹ ہے جیسے ہم نے گزارش کی تھی پچھلے لیکچرز میں کہ ہمارا جو لا ہے جو ہمارے پیٹنٹس کو اور انٹرلیکچل رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہا، کرتا ہے جو ایک ہم نے نیڈ کا ایک ذکر کیا تھا تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم ٹریڈ مارک کو رجسٹر کرائیں تاکہ ہمیں تحفظ ملے آنے والے دنوں میں لیگلی کہ ہماری پروڈکٹ کو جو ہے وہ امیڈیٹ نہ کر سکے اس کی کوئی نکالی نہ کر سکے تو اس کے لیے بھی ایکسپینڈیچرس کی ایک معل اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو بٹ آف کورس اٹ از اس کے اکسپینڈیچر تو سرٹن ہے تو وہ آپ کو رکھنی پڑتی ہے اس کی جو جگہ ہے ادر اکوپمنٹس ادر اکوپمنٹس میں آپ کی بیلنس آف پلانٹ آ جاتا ہے جیسے اگر آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ میں بھی ایک ایئر کنڈیشنگ پلانٹ لگانا پڑے اگر وہ اس کی مشینری کی ریکوائرمنٹ ہے جی کہ وہ ہیٹ میں زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے اور ہمارا یہاں پہ ایمبی ایڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ سم ٹائم ہم اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں آن کنڈیشنز آف بلڈنگ فیکٹری تو ہم uh, اس میں ایک چیز میں آپ کو آپ کی نالج کے لئے بتا دوں کہ جب بھی کوئی مشین یا کوئی فیکٹری ڈیزائن ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک پیرامیٹر بنا ہوا ہے جو اس کے حالات کا اس کے انوائرمنٹ کا اس کے اکالوجی کا جہاں پہ اس نے اگزٹ کرنا ہے اس کے لئے وہ کچھ چیزیں بہت ضروری دیکھتے ہیں اس میں پہلا یہ ہوتا ہے جی کہ ایمبین ٹیمپریشر کیا ہے یعنی آپ کے ٹمپریچر کی جو ہے میکسمم شرح کیا ہو سکتی ہے اور منیمم کیا ہو سکتی ہے پھر یہ ہے جی کہ وہاں پہ جی اسکیل کیا ہے یعنی آپ کی زلزلے کی خدا نخواستہ وہاں پہ ریشیوز کیا ہے اس کے لحاظ سے اس کے ڈیزائن فیکٹر رکھنے پڑتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں جی منیمم ٹیمپریچر رینج جو ہے وہ کیا ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے جی کہ جو ونڈ ہے اس ایریا میں اس کی ایوریج کیا ہے پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے جی کہ کیا اس ایریا میں کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کے دریا کو ساتھ گزرتا ہے یا فلڈ ایریا کسی زمانے میں وہ رہا ہے یہ رینز اگر زیادہ ہوں تو یہاں پہ فلڈنگ ہو جائے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جب یہ ان کی سٹڈیز ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا اکوپمنٹس لگانے پڑتے ہیں مے بی اٹ از اگر جی سکیل زیادہ ہے آپ کی اور اس میں جی فیکٹر جو ہے کیا uh, زلزلے کا وہ زیادہ ہے تو آپ کو سپیشل فاؤنڈیشن میں آپشنز رکھنی پڑے یا آپ کو اس کے لئے جو اس کی فاؤنڈیشن کے اندر ہیں اگر یہ پھر سے ہیوی مشین تو آپ کو اس کے اندر جو اس کے لوڈ سیلز ہیں وہ لگانے پڑیں اگر اٹ از این ایریا ویئر ٹیمپریچر از ویری ہائی فرض کیا کہ آپ کسی ڈیزرٹ کے نزدیک ہیں یا ایسے ایریا کے نزدیک ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے جیسے ہمارے بلوچستان میں کچھ ایریاز میں ہیں تو وہاں پہ مشین جو ہے ان کی آپریشن کیپیسٹی جو ہے وہ گھر, کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو uh, جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ تھرمل فیکٹریز کی وجہ سے سم ٹائم کم ہو جاتی ہے تو آپ کو پھر اس ایریا میں جہاں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسے حالات لگانے پڑتے ہیں جیسے ایئر کنڈیشننگ ہے یا ہیمڈیفائر ہے یا کولنگ ٹاور ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی تو پلانٹ کا براہ راست ایسا نہیں ہوتی لیکن پلانٹ کا ایک جز بن سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دی کنڈیشنز اس کو ہم ادر ریکمینڈ میں لیتے ہیں پھر میں نے گزارش کی تھی سم ٹائم اف یور انڈسٹری از یوزنگ واٹر وچ از ان موسٹ آف دا کیسز واٹر پانی کی جو ہے Uh, uh, استعمال وہ بہت عام ہے بیکاز دیٹ از دی سالوینٹ اور اس میں سب سے زیادہ uh, جو انڈسٹریز میں یوز چیز ہوتی ہے کوئی نیشنل انگریڈینٹس میں سے وہ پانی ہے تو سم ٹائم واٹر از ناٹ سوٹیبل اسپیشلی فار دا انڈسٹریز لائک ڈائنگ یا کیمیکل انڈسٹریز میں یا ایڈبلز یہاں پہ بنتے ہیں یا, پہ, یا پہ انڈسٹریز ہیں کہ آپ کے یہ روزمرہ کی جو یہ پینے کے مشروبات ہیں تو اس میں پھر جو واٹر کوالٹی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو می پیوریفیکیشن پلانٹ کی علیحدہ سے ضرورت پڑے جو آپ کے واٹر کو پیوریفائی کرے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو یہ بظاہر واد نظر میں جو ایک ہم اس کو سامنے سے دیکھتے ہیں تو شاید وہ اخراجات نہیں لگتے لیکن کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ادریکمینٹس کی آپ کو ضرورت پڑے تو اٹ از ویری امپارٹینٹ ہیڈ وائل فارملیٹنگ اسٹیٹمنٹ فار ایکسپینڈیچر اور اس میں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کوئی چیز مس نہ ہو جائے آپ کا جو انڈر کیپیٹلائزیشن کا مسئلہ ہے وہ اس میں نہ آ جائے یعنی جب آپ کوئی چیز مس کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو جو آپ کا جو پیسہ ہے آپ کے پاس جو سرمایہ موجود ہے وہ کم پڑ جائے گا اور الائنت ہار پہ یا تو آپ کو ڈلیڈ آپ کی جو ہیں ہوں گی جو پروڈکشنز اس سے آپ کو نقصان ہوگا پھر اس میں پھر انٹرسٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں تو یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن ہم یہی کوشش کریں کہ شروع میں جب ہم ایکسپینڈیچر کو دیکھیں تو ہر جو, جو اس میں حد میں مد میں خرچ ہے اس کو بڑی باریکی کے ساتھ ہم یہاں پہ اپنی پوری اسٹرینتھ اور ایکسپرٹیز یوز کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پھر ہے جی ہمارے پاس آپریشنل ایکسپینڈیچر آپریشنل ایکسپینڈیچر یہ ہے کہ آپ نے ایک فیکٹری لگا لی فیکٹری لگانے کے بعد وہ پروڈکشن میں آ گئی اب جب پروڈکشن میں آ گئی تو آپ کو را مٹیریل کی ضرورت ہے آپ کو یوٹیلیٹیز کے لیے گیس کے بلز کے لیے بجلی کے بل کے لئے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو اپنے ویجز تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے جو آئل اینڈ لبلیکیٹس ہے مشینوں کی اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو پھر جو ریسیویبلز ہیں یعنی نائنٹی پاکستان میں جو کاروبار ہوتا ہے یہ کریڈٹ اور آپ اپنا مال مارکیٹ میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے پھر تیس دن کے بعد یا 15 دن کے بعد جو بھی ایک ڈسائڈیڈ ایک ان کا اسٹرکچر ہے بنا ہوا اس کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں اس ایسینس میں ان دی جو آپ کی جو کماڈیٹی ہے جب وہ مارکیٹ میں گئی ہوئی ہے اور اس پر ریسیویبل جو ہے وہ ڈیو ہیں تو ان دا مین ٹائم آپ کو دوسری لاٹ کو تیار رکھنا پڑتا ہے تاکہ مارکیٹ میں آپ کی جو ہے پروڈکٹ وہ ان ٹائم پہنچے اور تیسری جو لاٹ ہے وہ ایک جو ہے وہ ان شپنگ ہوتی ہے اس کا جو را مٹیریل ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو یہ تین ہیڈ جو ہے نا ان کو ایک ایک, ایک ٹرائنگل کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک وہ جو بن رہا ہے ایک وہ جس کا را مٹیریل پیچھے سے آ رہا ہے اور ایک وہ جو ریسیویبل کی صورت میں مارکیٹ کے اندر موجود ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ویجز اور یہ ریسیویبلز اور را مٹیریل کی کاسٹ اور آپ کی جو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ ہے پھر آپ کی جو سم ٹائم انفارسین کاسٹ ہیں جو یہ, یہ, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کاسٹ کا جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جب آپ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کسی بھی کو شروع کرنے سے پہلے اپنے سپینڈیچرس کی پھر وہی جی میں نے جس گزارش کی تھی کہ ادرس میں جب آتا ہے تو پھر ہمارے مٹیریلس کا خرچہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائم دی آر لوکلی اویلیبل سم ٹائم یو ہیو ٹو امپورٹ دیم اگر وہ کوئی ہائی کوالٹی کے پلاسٹکس ہیں پیٹروکیمیکلس ہیں پیٹرو بیسڈ پلاسٹکس ہیں یا کوئی ایسی الایز ہیں جو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اینڈ اف یو تھنک دیٹ اٹس ناٹ پاسبل دیٹ یو بائیٹ فرام د لوکل مارکیٹ اٹ تو وہ پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اسی طرح پھر اس کے مختلف را مٹیریلس ہیں جیسے میں نے بتایا لبریکینٹس ہیں جو مشینوں کو چاہیے کچھ مشینوں کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ چینج کرنے پڑتے ہیں تو مٹیریلز میں بے شمار چیزیں ہیں جن کا آپ کو جو انوینٹری کا اس کے سورس کا اور خیال رکھنا پڑتا ہے میں نے یہ گزارش کیا کہ یہ ایک ٹرائیگولر سا ہے بڑا میجر اخراجات میں جاتا ہے کہ آپ کے کچھ مٹیریل فیکٹری کے اندر تیار پروڈکشن میں ہوتے ہیں کچھ آپ کے ریسیویبلس کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو چین ہے پروڈکشن کی وہ ٹوٹے نہ اور نہ سپلائی ڈیمانڈ گیپ جو ہے وہ کہیں پہ پیدا ہو تو یہ بڑا امپارٹینٹ ہے جی پھر ویجز ہیں جی تنخواہیں ہیں نیچرلی ایک انڈسٹری کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار ورکرز ہیں آ, یا تھوڑے ورکرز ہیں تو ہر آدمی کام کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے اپنے خاندان کو روٹی کمانے کے لئے اپنی نیڈس کو پوری کرنے کے لیے تو ایک اچھے آجر کا فرض ہے ایک اچھے کمپنی اونر کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو جیسے جیسے بھی ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ایک لمیٹیشن ہے ان کی اپنے ملازمین کو وقت پہ تنخواہیں دیں ان کے وجہ ادا کرے پھر مختلف جو ہے اور ایکسپینڈیچر ہیں جیسے آہ آہ آہ ان کے سوشل سیکورٹیز کے اور ان کے علاج مالجے کے تو یہ ساری جو چیزیں اولڈ ایج بینیفٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آ جاتی ہیں پھر ہمارے جی سیلس پروموشن کہ آپ کی پروڈکٹ بن گئی آپ نے اس کے لیے ایک مارکیٹنگ کی ٹیم بنانی ہے آپ کو اس کی مے بی کنزیومر گڈ ہو اور آپ کو بڑے پیمانے کے اوپر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑے لوگوں کو متعارف کرانے کے لئے سنس میبی بی سے ٹیچنگ مارکیٹنگ کے جی آپ کو پہلے ٹیچ کرنا پڑے لوگوں کو اویئرنیس دلانی پڑے تو دیٹ از تھرو میڈیا اٹ کوڈ بی ویری ایکسپینسو سم ٹائم جب آپ کا وینچر بڑا ہوتا ہے اور اس کا بیس جو ہے وہ کنزیومر گڈ ہوتا ہے تو اس میں جو پروموشنل ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح میڈیسن کے جو سیکٹر ہے اس میں بھی ایک چیز بڑی جو واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو میجر ایکسپینڈیچر کا آپ کا ایریا ہے وہ پروموشنل اور مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر ہے تو یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ایسا ایک ایریا ہے اخراجات کا جو بہت میجر ایریا کنسڈر کیا جاتا ہے اور جس میں ہمیں خاصی جو ہے اسپیشلی میں نے جیسے پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ ایک کنزیومر گڈ ہے اور عام استعمال کی چیز ہے تو پھر اٹھ کی اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کی جو اشتہاری مہم ہے اس کی جو سمپلنگ ہے اس کے لیے آپ کو جو انسینٹو دینے پڑتے ہیں آپ کو جو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے تھرو میڈیا تو دیٹ از کوائٹ ہینڈسم بجٹ جو کہ ہمیں کسی میڈیا کے بندے کو کنسلٹ کر کے اس کی مد میں پیسے رکھنے بہت ضروری ہیں۔ تاکہ آ, اس طرف سے مارکیٹنگ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ, یہ جو ہے یہ کہیں پہ جو ہے آپ کی نظر سے اوجل نہ ہو ڈسٹریبیوشن وہی جو میں نے گزارش کی کہ آپ ہر شہر میں اپنی ترسیل کے لئے اپنی چیز کو پچانے کے لیے آ, کہ ہر شہر میں آپ کی چیز اویلیبل ہو آپ کو ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے ڈسٹریبیوٹرس کا جو آپ سے مال لیتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹر آگے ریٹیلرز کو جا کے وہ دیتے ہیں آ کہ جی یہ آپ عام لوگوں کو جیسے ایک شہر میں ایک ڈسٹریبیوٹر ہے اگر اس شہر میں دو سو سٹورز ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نہیں ایک ڈسٹریبیوٹر کم ہے آپ دو یا تین اس کے ایریا وائز بنا دیتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ اپنی آپ کی پروڈکٹ کو لے کے وہ ان ان ریٹیل پوائنٹس پہ جائے اس کی ڈسٹریبیوٹ کرے اور پھر اس کے جو ریسیویبل ہیں اگر وہ کریڈٹ پہ ہے ان کو کلیکٹ کرے اور آپ کو ٹائم پہ اس کے جو ہیں پیسے پہنچائے تو یہ بھی ایک جو اخراجات کی ایک بہت بڑی مد ہے پھر ہے جی رینٹ انشورینس ٹیکسز یہ میں گزارش کر دوں کہ چاہے آپ شارٹ ٹرم لون کی بات کریں شارٹ ٹرم جب ہم لون کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو ایک سال تک کا لون ہوتا ہے چاہے آپ انٹرمیڈیٹ لون کی بات کریں یعنی دو تین چار پانچ سال کا جو لون ہے جیسے لیزنگ کمپنیوں سے آپ گاڑیاں لیتے ہیں یا مشین مشینری لیتے ہیں یا اور چیزیں لیتے ہیں یا آپ فکس ایسٹس کے لیے لانگ ٹرم لون کی بات کریں تو ہر جو جس سٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے جناب چونکہ میرے جو ایسٹ ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اور میں نے اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچہ ہوا ہے لہٰذا آپ اس کو انشورڈ کرائیں تاکہ خدا ناخواستہ کسی ناگہانی صورت میں کسی خدا نخواستہ کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے کوئی اور ایکسیڈنٹل واقعہ ہو جاتا ہے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر براہ راست اس کا کوئی بردن نہ پڑے تو ایک یہ سیفٹی ہے جو پوری دنیا میں مروج ہے ایک آپ اپنی جو ہے پروڈکٹ یا آپ اپنی جو سٹاکس ہیں یا نے جو فکس ایسٹس ہیں ان کی کسی اچھی انشورنس کمپنی سے جو ریلائبل ہو اس کو آپ انشور کراتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اس کا جو پریمیم ہے یعنی اس کی جو انشورنس کی جو آپ کو ان کے ساتھ ایک طے ہوا ہوا ہے جو شرح ہے اس کے حساب سے آپ ان کوارٹرلی یا منتھلی جو بھی آپ کا ایک ماڈرس آپ کا بنا ہوا ہے اس کے لحاظ سے ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر ٹیکسز کی بعد میں ہے کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جو آپ کو فوری طور پر دینے پڑتے ہیں جیسے ہولڈنگ ٹیکس ہے سیل ٹیکس ہے کچھ سیلری بیسڈ ٹیکس ہیں کہ آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں پھر پیمنٹس کے اوپر ٹیکس ہیں آپ نے کسی کو پیمنٹ کی تو آپ نے جب پچاس ہزار سے زیادہ پیمنٹ کرنی ہے تو اٹ شوڈ بی تھرو اے چیک اور اس کے اوپر پھر آپ کو ٹیکس جمع کرانا پڑتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اخراجات ہیں جو آپ کو مختلف جو مدوں میں اور مختلف جو اس کے ایریاز میں یہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں دے آر آلسو ون آف دی ویری اسینشیل پارٹ کیونکہ دیٹ از آن دیو نو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لائبریری ہے گورنمنٹ کی اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھے پاکستانی uh, کی حیثیت سے ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی جو ٹیکس کی لائبریری ہے اس کو ہم وقت پہ ادا کریں تاکہ ہماری ملکی ترقی میں اس کا وہ حصہ بن سکے تو یہ بھی ایک اخراجات میں بہت ضروری جو ہے ایک اس کا جو ہے سیگمنٹ ہے جس کو آپ اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں آ, بڑا واضح طور پہ مینشن کرتے ہیں اور کیلکولیشن کے اندر اس کو آپ ایک بڑی پراپر جگہ اور ایک بڑا ایک سینسٹو ایریا آپ کا ہے یہ ایکسپینڈیچرس کا پھر ہمارے پاس ایک ٹرم ہے جی کنٹیجینسی کنٹیجنسی ایک بڑی آ, دنیا میں وائلڈلی یوزڈ جو ٹرم ہے یہ جی ہم آ, ایک ایسے اخراجات کی آ, رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جی کہ یہ خدا ناخواستہ کوئی ہم ایسا ایک پول فنڈ بنا کے رکھیں کہ جو انکسپیکٹڈ یا جو ایک, ایک آپ سمجھ کے جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ کوئی آپ کو ایسے اخراجات کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آ رہے مسنت میں آپ اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کلاز ہے جس کو ایکسکلیشن کلوز کہتے ہیں ایکسکلیشن کلوز کیا ہے کہ مختلف چیزوں کا جب ریٹ بڑھتا ہے اگر فرض کیا بجلی کا ریٹ بڑھا ہے یا پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے تو جن جن چیزوں میں یہ دونوں چیزیں یوٹیلائز ہوتی ہیں ان کی قیمت بھی ظاہر ہے بڑھے گی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پرپوشن ہے ایک دوسرے سے ان کا براہ راست تناسب ہے تو اس کے لیے پھر آپ کا جو ہے لازمی جو میٹیریل جو آپ خرید رہے ہیں جس کے لیے آپ نے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے تو وہ ایکسکلیشن اس میں شامل ہو جائے گی اس کی پرائس بڑھ جائے گی تو ایکسکلیشن کو مد رکھنا چاہیے پھر میں نے کہا جی کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کوئی مشین کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کوئی ایسا جو آپ اکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے تو می بی تھس آر بٹ اس کی جو آپ اگر اس کی ریٹرن دو یا تین مہینے کے بعد آتی ہے تو دو تین مہینے آپ اس چیز کو بند کر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے یا کوئی خدا نخواستہ بارش طوفان آندی اللہ نہ کرے کوئی ایسی جو ہے انفورسین جو چیز ہے وہ اگر آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ضرور ایسی ایک مد ہونی چاہیے اچھی خاصی اماؤنٹ کی نارملی اس کو جو امیریکنائز بزنس میں اس کو پول فنڈ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں تاکہ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو جو ہے وہ ایٹ دی لینتھ ہار بھاگنا نہ پڑے اور آپ کے پاس پیسہ موجود ہو تاکہ اس کا استعمال کر کے آپ اس کے جو ہے اسے اپنی انڈسٹری کو ایک سرکل کے اندر رکھیں اور اس کو روکنے نہ دیں یا پھر, پھر ہمارا ٹوٹل آ جائے گا جی یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی یہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ٹوٹل کیا نکلتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو مینج کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے آفٹر ہیونگ دس ٹوٹل جب ہمارے پاس آگئی گئی تو پھر ہم نے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے جب آپ کے پاس پیسے کی ضرورت پوری آگئی گئی تو پھر آپ نے جانا ہے یہ فائنینشیل ریسورسز کی طرف یہ وہ کون کون سے فائنینشیل ریسورسز اینڈ ادر کاسٹ یعنی جو مطلب بینک کی طرف جاتے ہیں تو بینکس کو فیزیبلٹی آپ نے دینی ہے بینکس کا جیسے میں نے کہا کہ جب لون سینکشن ہو جاتا ہے پھر اس کے لیگل چارجز ہیں جب لیگل چارجز ہیں تو آپ کو پھر ایکویٹی جمع کرانی پڑتی ہے ایکویٹی کے ساتھ آپ کو جو ہے بینک کے ساتھ ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے جس میں بینک آپ کے ساتھ ڈسبرسمنٹ کرتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے بھی ایکسپینڈیچر ہیں جو آپ کو شیئر کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ ہم کس طرح سے اس کو ریسورس کیسے کو کرتے ہیں ریسورسز اس کے جو ہے جی وہ میں آپ کو ایس کر دوں شارٹ ٹرم ریسورسز ٹرم لونس لانگ ٹرم لونس اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو میں وضاحت کا آپ سے آپ سے یہ خواہشگار ہوں اور میں آپ سے, آپ سے یہ وضاحت کروں گا جب ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم لون کی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ون فائنینشیل ایئر ہماری کمپنیاں نارملی جو ہمارے ملک میں رواج ہے ہم جون کے اندر جو ہے کلوزنگ کرتے ہیں یا کچھ کمپنیوں میں دسمبر کے اندر کلوزنگ کا ہے تو شارٹ ٹرم لون جو ہے وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے نارملی اور ایک سال کے بعد آپ کو ایڈجسٹ کروانا پڑتا ہے بیک ٹو دی انسٹیٹیوشن جہاں سے آپ نے بورنگ کی بھی ہے شارٹ ٹرم لون نارملی میٹیریل کی خریداری کے لیے یا پھر آپ کی جو لمٹس جو ہوتی ہیں امپورٹ کی جب اگر آپ ایف یو آر آن این ایچ جہاں پہ آپ کو امپورٹڈ را میٹیریل کی ضرورت ہے اس کے لیے یا پھر آپ کو جو یہاں لوکل مختلف کارخانوں سے را مٹیریل لینا پڑتا ہے اس کے لیے یا پھر آپ کے جو ریسیویبل ہیں اس کے اندر وہ انویسٹ ہوئے ہوتے ہیں یا پھر تیسری اس کی چوتھی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو اپنے ڈیلی ایکسپینڈیچر کے لیے بینک کے ساتھ میں بھی ایک لیمٹ بنوانی پڑے جو سال کے بعد ایڈجسٹ کروانی پڑتی ہے تو شارٹ ٹرم کے جو بیسٹ جو سورسز ہیں وہ بینکس ہوتے ہیں کمرشل بینکس اس میں جو ہے مختلف آپ کے جو ہے انٹرسٹ ریٹس ہیں جو آپ کو نیگوشیٹ کرنے پڑتے ہیں اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے جی اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو شارٹ ٹرم لون جو ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے دوسری جو ہے ٹرم انترمیڈی... لون جو ہے ٹرم لون بیسیکلی ایک انٹرمیڈیٹ لون ہوتا ہے تین سال دو سال پانچ سال یہ نارملی ہم ایسے اداروں سے لیتے ہیں جو جیسے ڈیزنگ کمپنیز ہیں آپ نے کہا جی یہ مشین مجھے ایک دم اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور چونکہ میں نے اس کی فائنینسنگ نہیں کرائی تھی تو میں اس کو ایڈ اگر کروں تو میری پروڈکشن بڑھ جاتی ہے یا میری پروڈکشن جو ہے اس کے اندر بڑی اچھی ایک چینج آ جاتی ہے تو آپ فوری طور پر ڈیزنگ کمپنی کے پاس جائیں گے آپ کو تین سال کے لیے لیز کر دے گی یا آپ کو اپنے اسٹاف کے لیے گاڑیاں چاہیے تو آپ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے میں اپنے مین ایکسپینڈیچر میں کو نہیں ڈالتا انسٹیڈ آف پے ایٹ ون جو ایک ایک گو میں اس کو پے کرنے کے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم کو کرتے رہیں گے تو آپ تین سال کے لیے یا پانچ سال کے لئے کسی بینک سے یا کسی لیزنگ کمپنی سے لیزنگ ارینجمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے انٹرمیڈیٹ ٹرم جو ہے اس میں آ جاتے ہیں ٹرم لون جو ہے انٹرمیڈیٹری اس کا پیریڈ ہے اس کے اندر آپ کو میں نے جیسے گزارش کی کہ بے شمار لیزنگ کمپنیز ہیں بے شمار ادارے ہیں جو آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو آ جاتا ہے لانگ ٹرم لون وہ ایک تھوڑی سی ایک میں یہ سمجھ گا کہ ایک توجہ طلب بات ہے لانگ ٹرم لون جو ہے جی اس مختلف اقسام ہیں ایک تو ایسا ہے کہ جی جیسے ایل ایم ایم ایک لون ہے لوکل مینوفیکچرنگ مشینری پہ ملتا ہے نارملی اس کی جو مدد ہے یہ دس سے بارہ سال ہوتی ہے دس سال ری پیمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اور دو سال اس کا جو گریس پیریڈ بینکس دیتے ہیں نارملی جو پریکٹس چلتی ہے پھر آپ کا اس میں ایف سی وائی ہے فورن کرنسی لون ہے اگر آپ نے کچھ مشینری باہر سے درامد کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو فورن لون ہے وہ لینا پڑے گا پھر ایل وائی ہے لوکل کرنسی لون ہے لوکل کرنسی لون کیا ہے جی کہ آپ نے جو بلڈنگ بنانی ہے آپ نے وہ مٹیریل جو بلڈنگ کے اندر سیمنٹ ہے سریا ہے لوہا ہے آپ کی مزدوری ہے اس کی دوسری چیزیں وہ آپ نے اگر کرنی ہے تو وہ آپ کی ایل سی وائی لون میں آئیں گی اس میں چوتھی صورت حال یہ ہے جی کہ آپ جی ٹی ایف گروپ ٹرم فائنانس لیتے ہیں تو یہ مختلف جو ہے یہ لانگ ٹرم لونز ہے جو ہمارے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جی کس طرح سے ہم ایک ہم, ہم سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں جب پروٹ کی کہ جی اتنی ہماری لوکل مینوفیکچر مشینری ہے اس کے لیے وی ول گو ٹو ایل ایم ایم لوکل مینوفیکچر مشینری لون اتنی ہماری جو ضرورت ہے وہ ہمیں لوکل کرنسی کے لیے اس کے لیے ہم جائیں گے فار ایل سی وائی اتنی ہمیں ضرورت جو ہے فارن کرنسی کے لیے اس کے لیے ہم جائیں گے ایف سی وائی یعنی فارن کرنسی لون کے لیے تو یہ مختلف جو لانگ ٹرم لون ہیں جن کی میں نے بتایا کہ شرح نارملی بارہ سوری شرح نہیں اس کی جو پیریڈ ہوتا ہے وہ دس سال کا ہوتا ہے اور گریس پیریڈ دو سال کا ایک جو ٹریڈیشنل فارمولا بنا ہوا ہے وہ ہوتا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ جی یہ لانگ ٹرم لون جو ہیں یہ بیک بون ہیں کسی بھی انڈسٹری کی کیونکہ اس سے آپ کی جو فکس ایسٹس ہیں آپ کی مشینری ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ کیٹر ہوتی ہیں تو لانگ ٹرم لون ان دس سینس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے لیے آپ کو جو سورسز ہیں آپ کے پاس یا ری سورسز ہیں وہ بینکس ہیں کمرشل بینکس ہیں ڈی ایف آئیز ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینسنگ انسٹیٹیوشن پھر آپ کے پاس ایکوٹی بھی لانگ ٹرم لون میں آ ہے اگر آپ اپنی پرسنل ایکویٹی نہیں ڈالنا چاہتے اور ایکوٹی کو بھی فائنینس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وینچر کیپٹل کے ادارے ہیں انڈر رائٹرز ہیں تو یہ مختلف ادارے ہیں جو آپ کو لانگ ٹرم لون میں فیسلٹی دیتے ہیں ہم ابھی جو لانگ ٹرم لون شارٹ ٹرم لون اور انٹرمیڈیٹی لون پڑے یہ ہمارے جو ایک ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا فیکٹر تھا کہ جی کس طرح سے ہم نے کمبینیشن ایک ایک ایک بنانا ہے مختلف لونز کا کہ جی جو ہمیں ایک ٹوٹل ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ ہمیں, ہمیں یہ کوئی جو انڈر کیپٹلائزیشن بھی نہ ہو اور اوور کیپٹلائزیشن بھی نہ ہو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے ان کے انٹرسٹ ریٹ کو ورک آؤٹ کرنا ہے تاکہ اوور جب ہم آخر پہ انٹرسٹ ریٹ کیلکولیٹ کریں تو ہمیں پرافٹ فیکٹر جو ہے اس کے اندر ڈیٹرمن کرنے میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے تو اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے میں بھی تھوڑا سا یہ کروڈ تھا ان کمپیرزن ود دی ادر لیکچر لیکن میں نے کوشش کی کہ جتنا آپ کو اس کے لیے آسان تر بناؤں آ, ہم انشاءاللہ آ, اس کو کنٹینیو رکھیں گے اپنے آنے والے لیکچر میں اور آ, میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ جی اس کو آ, چونکہ یہ ایک بڑا امپارٹینٹ سیگمنٹ ہے فائنینسنگ فیزیبلٹی اس لیے ہم اس کو ان ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں آ, تاکہ جو آپ کی ایک سمجھیں کہ پروجیکٹ کی بیک بون یہ ہے اور ایسے میں اس کے اندر یہ ایک وائٹل اس کا پارٹ ہے آ, جو فائنینسنگ ہے تو آ, میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر آپ کے لئے کچھ مددگار ثابت ہوگا اور آپ کو جو ہے اس میں کوئی ڈفیکلٹی ہو تو پلیز ضرور ہمیں لکھے گا ہم آپ کو فوری اس کا جواب دیں گے خوب دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں